الحمد <سؤال> اللہ <سؤال> شریق واشد محمد اللہ وسلم وبا اللہ کے فطر و کرم سے حج کی کلاسوں اور قربانی کی اور حج کی چھٹیوں کے بعد آج سے دوبارہ عقید واسطیہ کی شرح کا آغاز کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ہماری گفتگو اللہ ابراہن کی صفت رحمت کے تعلق تک پہنچی تھی آج بھی انشاءاللہ ہمارے ہماری گفتگو اسی صفت سے متعلق ہوگی اللہ تعالیٰ کے عصمہ اور صفات کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ ابراہمن کی معرفت جب تک اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے بارے میں علم نہیں ہوگا ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے جو اعمال ہیں جو صفات ہیں ہمیں ان کی جانکاری نہیں ہوگی یہی وجہ ہے کہ آج جو اللہ رب العالمین کے ساتھ لوگ شرک کا کر ارتکاب کرتے ہیں اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ ابرامین کی قدرت اور اس کی عظمت اور اس کے عصمہ اور صفات کے بارے میں لوگوں کے اندر لاعلمی پائی جاتی ہے اور لوگ اس کے تعلق سے غفلت کا شکار اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگ شرک کا ارتقاب کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کی قدرت کا احساس ہو جائے لوگوں کو اور علم ہو جائے تو کوئی اللہ ابرامین کے ساتھ شرک نہیں کرے لیکن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کے بارے میں علم نہیں ہے اسی لیے لوگ شرک ارتقاب کرتے ہیں اللہ نے فرمائے کو قدر اللہ حق قدر ہی لوگوں نے اللہ کی جتنی قدر کرنی چاہیے جتنا اللہ کے بارے میں لوگوں کے پاس علم ہونا چاہیے اتنا علم اور قدر نہیں ہے لوگوں کے پاس اسی لیے لوگ شرک ارتقاب کرتے ہیں اسی لیے لوگ شرکۂ ارتکاب کرتے ہیں اللہ کی ایک صفت ہے سننا اللہ حربلامین ہماری بات کو سنتا ہے ہماری باتوں کو دعاؤں کو قبول کرتا ہے لیکن آج بہت سارے لوگ اللہ غلامین کو پکارنے کے لیے دوسروں کا واسطہ لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری بات نہیں سنتا ہے اس لیے کسی اور کا واسطہ لیا جاتا ہے اس کے تفیل میں دعا کی جاتی ہے کہ فلاں کے صدقے میں فلاں کے تفیل میں فلاں کے واسطے سے انسان اللہ تعالی کو پکارتا ہے یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کیونکہ اس کو نہیں معلوم ہے اللہ عبامین کی صفات کے بارے میں اللہ تعالی کی قدرت کے بارے میں اسے علم نہیں ہے اس لیے انسان ایسا کرتا ہے یہ مکہ کے مشرق کرتے تھے کہ ها الاء شخاؤن عند اللہ یہ ہمارے اللہ تعالی کے یہاں سفارشی ہے وہ ہمارے لیے سفارش کرتے ہیں ہم ڈائٹ اللہ تعالی تک نہیں پہنچ سکتے اپنی بات اللہ کو نہیں سنا سکتے یہ ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں اور ہماری بات کو اللہ کو سناتے ہیں نہ باللہ گویا کہ اللّہ تعالیٰ محتاج ہے لوگوں کی دعاؤں کے سننے کا کسی کا محتاج ہے گویا کی جب تک آپ واسطہ نہیں لیں گے جب تک اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو نہیں سنے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے عصما اور صفات اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم اور اس کی عظمت کے بارے میں نہ جاننے کی وجہ سے انسان کا ارتکاب کرتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے عصماء اور صفات کو جانے کہ اللہ تعالیٰ کتنی عظیم ذات اللہ تعالیٰ کی عظمت اسی وقت انسان کو اس کا احساس ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے عصم اور صفات کے بارے میں جانے گا سیدھی سی بات ہے اگر آپ کسی آدمی کے نام اور اس کے علم اور اس کی صفات اور اس کی قدرت اور اس کا منصب اس کا مرتبہ اور اس کا جا اور کتنی اس کی پہنچ ہے اگر آپ کو نہیں معلوم ہوگا تو آپ اس آدمی کے بارے میں نہیں جانیں گے نہیں معلوم ہوگا کہ آپ یہ آدمی کیسا ہے جب تک کہ آپ کو اس آدمی کے بارے میں پوری معلومات نہ ہو کہ اس کی کتنی پہنچ ہے کتنی پکڑ ہے اس کے پاس کتنے اس کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں اور کتنے بڑے بڑے لوگوں تک اس کی پہنچ ہے اگر آپ کو ساری چیزیں اس آدمی کے بارے میں نہیں معلوم ہوں گی تو آپ اس آدمی کا, کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوگا آپ کو آپ اسے ایک عام انسان سمجھیں گے ایک عام انسان نہیں یہ حالانکہ بہت عظیم انسان ہے بہت بڑے لوگوں تک اس کی پہنچ ہے بادشاہ کا مشیر ہے بادشاہ کا وزیر ہے آپ کو نہیں معلوم ہے ساری چیزیں تو آپ اس کو ایک عام انسان سمجھیں گے وہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس طریقے اس کی عظمت کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے دوسرے کے واسطہ ہی تولیں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہی تو کریں گے اگر آپ کو نہیں معلوم ہوگا اس لیے بہت ضروری ہے اللہ کے عصما اور صفات کو جاننا اور یہ بھی ایک توحید ہے یہ توحید کی تین قسمیں بتائی جاتی ہیں آپ لوگوں نے پڑھا اور سنا بھی ہوگا توحید البیت توحید الوحیت اور توحید عصماء و صفات یہ بھی جاننا توحید اسماع صفات بھی کا علم رکھنا ضروری ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے علم الغیب کی آج دیکھیے لوگ علم الغیب کیا ہے اس کے بارے میں نہ جاننے کی وجہ سے لوگ اللہ تک کے علاوہ دوسروں کے بارے بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ بھی عالم الغیب ہیں حالانکہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص اولاد دینا اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا اللہ کے علاوہ کوئی بارش نہیں برسا سکتا اللہ کے علاوہ کوئی مار نہیں سکتا کوئی جلا نہیں سکتا دنیا کے نظام اللہ تعالیٰ ہی چلانے والا ہے ایسے یہ بھی صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے لیکن چونکہ یہ علم نہیں ہے لوگوں کے پاس اس لیے اللہ براہین کی صفت میں لوگوں کو شریک کرتے ہیں پیر اور فقیروں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ بھی عالم الغیر ہیں وہ بھی جانتے ہیں ان کے پاس بھی علم الغیب ہیں وہ بتا دیتے ہیں بگڑیاں اور جو ہے آج تو بہت سارے لوگ اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن ہی بہت سارے کاہن اور نجومی کہ ہمیں غیب کا علم حاصل ہے آپ ان کے پاس جائیں گے آپ کے بارے میں بتائیں گے آپ کی ہتھیری دیکھیں گے اور بتائیں گے کہ کے بارے میں یا دنیا کے اندر کیا ہونے والا ہے سیاست کے تعلق سے کیا اتھل پتل ہونے والی ہے یہ ساری باتیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے بتائیں گے یہ سب جھوٹے لوگ ہیں مکار لوگ یہ سب دجال ہیں ڈاکو ہیں دین کے رہے ہیں لوگ ایسے لوگوں کے پاس جانے سے چالیس دن تک انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے اگر آپ ان کی بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں تو آپ گویا کہ دین اسلام سے نکل جاتے ہیں اس سے معمولی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت پر ضرورت پڑتی ہے یہ علم الغیب کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے بالم الغیب اللہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم رکھنے والا نہیں ہے اور ہم ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہے جا کر کے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں ان سے جا کر کے پوچھتے ہیں اپنے مستقبل کے بارے میں اپنی قسمت کے بارے میں کچھ لوگوں کے پاس چڑیا ہوتی ہے چڑیا کو کیا کرے گا وہ کچھ دانہ دے گا پجڑے سے نکالے گا اور اس کے پاس کچھ چیزیں جنتریاں اور کچھ پیپر ہوتے ہیں اور اس کے اندر کچھ باتیں لکھی ہوتی ہیں وہ چڑیا آتی ہے طوطا یا کوئی بھی مہینہ یا کوئی بھی چڑیا وہ آئے گی اور کیا کرے گی اس میں سے کسی کو لا کر کے اس کو دے دے گی اور اس کو پڑھ کر کے آپ کو سنا دے گا کہ یہ آپ کی قسمت ہے نہ اللہ نہ اللہ کتنا بڑا شرک ہے یہ کتنا حرام کام انسان کرتا ہے مسلمان ہو کر کے اس کا تقدیر پر ایمان ہے ہماری تقدیر ہاں دنیا کے اندر کسی پیپر میں نہیں لکھی ہوئی ہے ہماری تقدیر لا لوہ محفوظ میں رکھا ہے کسی کو اس کے بارے میں نہیں ہے اس کو بھی نہیں معلوم ہے وہ دو روپئے کے لیے کرتا ہے اتنا بڑا آپ کو غیب کی بات بتاتا ہے اور در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے کبھی اس ریلوے پر کبھی اس چوراہے پر کبھی اس چوراہے پر جاتا ہے اور دو روپیہ آپ دیتے ہیں اپنی قسمت معلوم کر لیتے ہیں اتنا بڑا آدمی ہو گیا اتنا زیادہ جانکار ہو گیا اس کو خود اپنے بارے میں نہیں معلوم در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے دو, دو روپے کے لیے جو ہے اور دھوپ اور گرمی اور سختی اور ٹھنڈی برداشت کر رہا ہے دو دو روپئے کے لیے اور آپ جا کر کے اسے اپنی قیشم معلوم کرتی کیوں ایسا ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعلن کی جو صفات ہیں اس کے بارے میں کو علم نہیں ہے اس لیے غیروں کے پاس جاتا ہے دوسروں کے بارے دوسروں کے در پہ جاتا ہے اور اس لیے کہ حرکتیں کرتا ہے شرک کہلاتی ہیں اس لیے میرے بھائیوں بہت ضروری ہے اکیلے کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور صفات کے علم حاصل کرنا جتنا زیادہ آپ عصما صفات کے اندر مضبوط ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی توحید مضبوط ہوگی اللہ پر ایمان آپ کا قوی اور مضبوط ہوگا اور آپ کے عمل میں کوئی شرک نہیں ہوگا یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان کو عسمہ اور صفات کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے اسے بہت بنیادی باتیں ہیں ساری چیزیں ہم یہ نہیں کہتے پوری تفصیل کا آپ کے پاس علم ہو لیکن کم سے کم جو بنیادی باتیں ہیں عصما اور صفات کے تعلق سے ان تمام چیزوں کا ایک عام آدمی کو بھی علم ہونا چاہیے جو گہرائی کی باتیں ہیں تفصیلات ہیں وہ علماء کے لیے آپ چھوڑ دیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں یہ عقیدہ قلم غیر اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے یہی شریق طریقے سے اللہ ابراہین کی صفت ہے سننے کی اللہ تعالیٰ ہماری بات کو سنتا ہے اللہ کی صفت ہے علم کی اللہ ابرامین کو ہمارے بارے میں تمام چیزوں کا علم ہے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی جو نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا تمام چیزوں کا علم یہ ساری چیزیں بنیادی باتیں ہیں سب تقدیر سے متعلق ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں آدمی کو علم رکھنا ضروری ہے اگر یہ علم نہیں ہوگا تو انسان شرک کا انتخاب کر بیٹھے گا تو اس لیے میرے بھائیوں بہت ضروری باتیں ہیں اس کے بارے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے تو یہ کتاب عقید واسطیہ ہے اپنے دور کے ایک عظیم مجدد علامہ امام تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے عقید واسطیہ جس کے اندر انہوں نے شلب صحل کے صحابہ طابین طب تعبین اور جن کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ان کے عقیدے کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے خاص طور سے عصما اور صفات کے تعلق سے کیونکہ جس زمانے میں پیدا ہوئے اس زمانے میں بڑی گمراہیا تھی لوگ اللہ کے ناموں کا انکار کرتے تھے صفات کا انکار کرتے تھے یا کچھ صفات کو مانتے تھے باقی صفات کا انکار کرتے تھے غلط تعویل کرتے تھے غلط معنی بیان کرتے تھے آج بھی ایسے لوگ ہیں ایسا نہیں کہ وہ لوگ ختم ہو گئے ہیں وہ سارے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں جو اللہ رب کی صفات کا انکار کرتے ہیں یا کچھ صفات کو مانیں گے باقی تمام صفات کی غلط کا غلط معنی بیان کریں گے اسی غلط توجیہ کرتے ہیں ایسے لوگ ہمارے معاشرے ہمارے ملک کے اندر پائے جاتے ہیں اس لیے جاننا ضروری ہے ساری صفات اور تمام چیزوں کا علم رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے رحمت کی صفت پر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے رحمت اللہ کا نام ہے الرحمٰن الرحیم اور یہ حقیقی صفت ہے یہ یہ نہیں کہ لوگ رحمت کی صفت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رحمت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے والا ہے اللہ تعالیٰ عضر دینے والا بھائی اللہ ثواب دینے والا تو وہی ہے اس کا کوئی انکار کرنے والا لیکن کہتے ہیں ہاں رحمت کا معنی یہ ہے کہ اللہ ثواب دینے والا اللہ عظر دینے والا یہ اللہ عظر دینے والا ہے یہ اللہ ثواب دینے والا اللہ عذاب دینے والا اللہ البرامن یہ سب نکل یہ چیزیں کرنے والا تو ہی ہے لیکن اللہ البرامن کی صفت رحمت کی بھی بندے کے پاس بھی رحمت کی صفت ہوتی ہے لیکن بندے اور اللہ رب کے درمیان فرق ہے فرق ہے اللہ اور اس کے اور بندوں کے درمیان جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی پھل دنیا کے اندر ہم کھاتے ہیں یہ سارے پھل قیامت کے دن جنت کے اندر ملیں گے یہی سارے پھل ہوں گے جو دنیا کے اندر ہم کھاتے ہیں لیکن کیا یہ پھل اور وہ پھل دونوں برابر ہوں گے نہیں وہ خوشبو کے لحاظ سے ذائقے کے لحاظ سے حجم کے لحاظ سے تمام چیزوں کے اندر فرق ہوگا جی لیکن نام وہی ہوگا لیکن صفت کے اندر فرق ہوگا کیفیت کے اندر فرق ہوگا تو ہی مشاء اللہ اللہ براہین اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات نہیں ہے ایسے اللہ ابراہین صفات کے لحاظ سے بھی کوئی اللہ جیسی کوئی ذات نہیں جب وہ ذات میں سب سے الگ تھلگ ہے اکیلا ہے منفرد ہے تو صفات کے لحاظ سے بھی اللہ ابراہین اکیلا ہے اور ایکتا ہے جی ہاں تو یہ نام کی مشابہت سے اسی وجہ سے لوگوں نے کیا کیا صفات کا انکار کر دیا بندے کے اندر بھی رحمت کی صفات ہے اللہ تعالیٰ کے اندر بھی ہے لہذا دونوں ایک جیسے ہوگی نعوذ باللہ یہ ہم نہیں کہتے یہ کہنا ایسا غلط ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جب وہ اپنی ذات کے لحاظ سے ایکتا ہے جیسی کوئی ذات نہیں تو صفات بھی اللہ عمن جیسی کوئی ذات نہیں کوئی صفات والا نہیں ہے جی میں نے بہت ساری مثالیں دی ہیں اور دیتے رہتے ہیں سمجھانے کے لیے اب دیکھیے ہمارے بھی سننے کی طاقت ہے ہم بھی سنتے ہیں لیکن اور دیگر مخلوق بھی سنتی ہے تو کیا دونوں کا سننا برابر ہوتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں اور جو ہے بعض بھی دیکھتا ہے بعض پتہ نہیں کتنی اونچائی اور کتنی فٹ کی بلندی سے دیکھ لیتا ہے مچھلی تیر رہی ہوتی ہے پانی کے اندر اور بہت اونچائی سے دیکھ لیتا ہے ہم قریب ہو کر کے بھی نہیں دیکھ پاتے ہیں حالانکہ وہ بھی صفت ہے دیکھنے کی ہماری بھی دیکھنے کی صفت ہے فرق ہے ہمارے اس کے اندر بھی ہمارے پاس بھی آنکھ ہے چوٹی کے پاس بھی ہے دونوں مخلوق ہیں کہ ہماری آنکھ اور چوٹی کی آنکھ برابر ہے حجم کے لحاظ سے دیکھنے کے لحاظ سے ہم بھی سونگتے ہیں اور کتا بھی سونگتا ہے لیکن ہمارے سونگھنے میں کتے کے سونگھنے میں فرق ہے کہ نہیں فرق بہت فرق ہے کتا سونگ کر کے جو آج کل سی آئی ڈی کتے ہوتے ہیں دیکھیے آپ ہے کہ نہیں ہم نہیں پتہ لگا سکتے لیکن وہ کتے ان کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے اور ان کو تعلیم دی جاتی ہے تربیت دی جاتی ہے اور وہ سونگ کر کے بتا دیتے ہیں اور اس طریقے سے مجرم کا پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ نہیں تو فرق ہے کہ نہیں حالانکہ بھی مخلوق ہے ہم بھی مخلوق ہیں لیکن فرق ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے اللہ کے شایان شان ہے ہماری اور ان مخلوق کی جو صفت ہے ان اس کے مطابق ہے یہ لہٰذا یہ کہہ کر کے کہ اگر ہم رحمت کی صفت مانیں گے تو مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے اللہ کو مخلوق کے برابر کر دینا عدب یہ جو کیڑا نہیں دماغ کے اندر اس طرح کا کیڑا جو چلتا ہے یہی غلط ہے یہ کہ ہم نے صفت مانا تو ہم نے اللہ کو مخلوق کے برابر کر دیا نہیں بھائی ہر ایک کے لیے اس کے مطابق صفت ہوتی ہے ہر ایک کے لیے اس کے مطابق صفت ہوتی ہے جی ہاں تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے انکار کرنا بہت بڑی گمراہی ہے یہ یا اس کی غلط تعمیر کرنا غلط معنی بیان کر دینا کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت ہے رحمت لیکن رحمت کا مطلب یہ کہ اللہ عجر دینے والا ثواب دینے والا یہ بھی انکار ہی کی ایک قسم ہے ایک انسان واضح طور پر انکار کر دے ایک اس کا غلط معنی بیان کر دے غلط معنی بھی گویا کہ انکار ہی کی ایک قسم ہے جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے تو صرف رحمت کا معنی اجر دینا نہیں ہے رحمت کے معنی ثواب دینا نہیں ہے رحمت کا مطلب اور ہے اور اجر دینا اور ثواب دینے کا مطلب اور ہے لہذا یہ صفت بھی اللہن کے لیے ہے کہ اللہ رحمت کرتی ہے اللہ اللہن مردوں کے ساتھ شفقت کرتا ہے نرمی اور مہربانی کا برتاؤ کرتا ہے اللہ تعالی کی اللہ کے سر جدیش ہے کہ من فی, الارد من فی سنا تم زمین والوں پر رحم کرو رحمت کا معاملہ کرو جو آسمان پر ہے عرص پر جو ذات اللہ تعالی کی وہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گی تو ہمارے لیے مطالبہ ہے کہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں بچوں کے ساتھ چھوٹوں کے شفقت کا معاملہ کریں رحمت کا برتاؤ کریں معاملہ کریں اللہ تعالی ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا تو یہ صفت اللہ البراہین کی ہے رحمت کی صفت قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں بہت ساری حدیثیں ہیں کچھ آیتیں مسلم سے پہلے بیان کی ہیں آج کچھ آیتیں تین آیتیں ہیں اس کے بعد ایک نئی صفت امام بیان کریں گے مسلم رحمۃ اللہ علیہ آئیے ان تین آیتوں کو آج ہم پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ انام آیت نمبر چون کا تب عرب کمانب سیرر رحمان تماء رب نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے یعنی واجب کر لیا اپنے اوپر رحمت کو اللہ نے واجب کیا اپنے اوپر کوئی اللہ پر واضح کرنے والا نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے رحمت کو لکھ لیا ہے جیسا کہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کے حدیث ہے کہ ان اللہ لما خلق الخل وقل عرش ان نرحمتی تغلیب وغبی کہ جب اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو پیدا کیا تو اپنے پاس عرش کے اوپر کتاب میں لکھ لیا کیا ان نہ رحمتی تغلیب میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رحمت اور اللہ تعالیٰ کی صفت غضب کی بھی ہے اللہ تعالیٰ کو غضب آتا ہے اللہ تعالیٰ کا غصہ آتا ہے تو اللہ البراہمن کی غضب کی صفت پر رحمت کی صفت غالب ہے کہاں لا لکھا اپنے پاس عرش کے اوپر تو اللہ عرش پر ہے کہ نہیں ہے آج ہمارے یہاں ہم پوچھے بہت سارے لوگوں سے اللہ کہاں کہیں گے اللہ عرش کے موجود ہے نعوذ باللہ اللہ غالب اللہ تعالی کے ذات عرش پر ہے کفر کا عقیدہ ہے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالی کے ذات ہر جگہ ہے اللہ البامین عرش پر ہے اس حدیث سے بھی معلوم ہوا جو صحیح بخاری اور مسلم کی عدیث ہے اپنے پاس عرش پر اللہ رب العالمین نے کتاب کے اندر لکھ لیا ہے کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے تو اللہ البامین کی رحمت ہے اور اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر اس کو واجب کیا ہے یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے اور کسی نے اللہ رب العالمین پر اس کو واجب نہیں کیا جیسے وہ حدیث ساتھی بخاری مسلم کی معبد الجبر رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ماں حق اللہ عرل اعباد اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے بندوں پر تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول جہاں جانتے ہیں تمہاربی نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے ابدو بال ایشلکوبی شعر تو خالص اللہ کے بات کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں عبادت بھی صرف اللہ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی نہیں کرنا عبادت کافی نہیں ہے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی نہ کریں اگر ایک انسان عبادت کرتا ہے روزہ نماز حج زکا سب کچھ کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس عبادت کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ ساری عبادتیں اس کی رائے اور برباد ہو جائیں گی اللہ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا کیونکہ اللہ عب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم شرک کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو برباد کر دے گا سارے اعمال کو اللہ برباد کر دے گا ساری عبادتیں رائے برباد ہو جائیں گی تو عبادت کے ساتھ ساتھ شرک سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے پھر ہمارے بھی نے پوچھا کہ بندوں کوما حق العباد اللہ بندوں کا حق کیا ہے اللہ پر تو ہنستے بن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں تو ہمارے بھی نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس کے ساتھ شرک نہ کریں کہ اللہ ہر براہن کو عذاب نہ دے یعنی ان کو جنت کے اندر داخل کرے تو اللہ تعالیٰ پر بندو کا حق کیا ہے یہ اللہ کا تفضل اللہ کا احسان اس کا کرم ہے یہ کیونکہ کوئی بھی بندہ اپنے اعمال کی بدولت جنت کے اندر نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی اللہ کی رحمت ہوگی تبھی انسان جنت کا حقدار ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کتنے احسانات ہیں کہ ان احسانات کا انسان بدلا ہی نہیں چکا سکتا ہے لہذا یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں یہ سبب ہیں جنت میں جانے کے یہ اسباب ہیں سبب ہیں جنت میں جانے کے یہ قیمت نہیں ہے جنت کی جنت انمول ہے جنت کی کوئی قیمت نہیں ہے جنت کی کوئی قیمت نہیں ہے یہ ہمارے جو اعمال ہے جنت میں جانے کا صرف سبب اور ذریعہ ہیں یہ بدلہ نہیں ہے کہ ہم نے کر لیا تو ہم حقیقت میں جنت کے پورے کے پورے ہو گے جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو نہیں اللہ کے سور کہتی سے کہ تم میں سے کوئی جنت میں اپنے عمل کی بدولت نہیں داخل ہو سکتا لوگوں نے کہا کہ آپ بھی اللہ کے تو ص نے کہا کہ میں بھی جب تک کہ اللہ البعین کی رحمت مجھ کو شامل نہ اللہ کی رحمت شامل نہیں ہوگی میں بھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا کون فرما اللہ کے رسول صلی اللہ رسو فرما اسے مسلم کے روایت تو یہ ہمارے اعمال یہ قیمت نہیں ہے یہ یہ بدلہ نہیں ہے کہ آپ نے کر لیا تو اس کا بدلہ جنت نہیں یہ جنت میں جانے کا سبب ہیں جن کے پاس یہ اعمال ہوں گے اسے اللہ تعالی کی رحمت ملے گی یہ سبب ہے اللہ کی رحمت پانے کے جنت پانے کے اسباب ہیں یہ یہ پورے یہ بدلا نہیں ہے کہ آپ نے کر لیا تو اس طریقے سے آپ کو وہ چیز مل جائے گی نہیں یہ سبب ہے یہ اللہ کی رحمت شامل ہوگی تب انسان جنت کا حقدار ہوگا اگر شامل نہیں ہوگی تو انسان جنت کا حقدار نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ساتھ رحمت کا کرے گا معاملہ آخرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں گے جس کے پاس یہ سبب نہیں ہوگا ان کے ساتھ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی اس لیے ہمیں عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے یہ ہمارے اسباب ہیں یہ جنت کی قیمت نہیں ہے کہ ہم نے جو یہ سب عمل کیا دنیا کے اندر یہ جنت کی قیمت نہیں جنت کی کوئی قیمت نہیں ہے جنت میں کوئی اپنے اعمال کی بدولت بدلے کے طور پر نہیں جا سکتا یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہوگی تبھی انسان جنت کے اندر جائے گا اور ایک حدیث آتی ہے ابو داود کی روایت امام علمائے رحمتہ اللہ اس کو صحیح قرار دیا ہے اور وہ حدیث یہ ہے یہ کہ ایک ہیں ان کا نام عبداللہ بن فیروز الد رحمت اللہ علیہ وہ ابے بن کابر ضلع کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میرے اندر کچھ تقدیر کے تعلق سے کچھ حکوق و شبہات ہیں آپ کچھ ہمیں بتائیے تاکہ وہ چیز ہم سے دور ہو جائے تو ابے بن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لو ازب اللہ اہلواتی لازب ہوں اب غیر رضا علم العالمین اگر آسمان والوں کو زمین والوں کو عذاب دے دے تو وہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہوگا یہ اگر وہ بندوں کو پورے آسمان والوں کو پوری زمین والوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہوگا ان کے اوپر کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا ہے یہ ظلم نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ انسان کے جو اعمال ہیں وہ اعمال جنت کا بدلہ نہیں ہیں وہ جنت میں جانے کے اسباب ہیں اللہ کی رحمت کے اسباب ہیں لہذا انسان گنہ ہے کتنا گناہ انسان کرتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر ظلم نہیں ہوگا رحمہ ہوں لکانت رحمت خیر اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے لیے بہتر ہوگی یہ اللّہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہوگا اللہ کا احسان ہوگا اگر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے رحمت کا معاملہ کرے اگر عذاب دے دے تو اللہ اور ظلم کرنے والا نہیں ہوگا اور کیوں اس لیے کہ کوئی بھی انسان اپنے اعمال کی بدولت جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ ابراہن کی رحمت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کتنے احسانات ہمارے اوپر ایک انسان کے جسم میں کتنے احسانات ہیں ایک انسان ایک نعمت کا شکریہ انسان زندگی بھر ادا نہیں کر سکتا تو کتنی ساری نعمتیں اللہ ابراہین کے ہمارے جسم کے اندر ہیں اور دیگر نعمتوں کو آپ دیکھ لیجیے لہذا یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں یہ بدلہ نہیں ہے جنت کا بلکہ اسباب ہیں جنت میں جانے کے تو اب اب نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر اللہ رب العالمین سب کو عذاب دے دے تو اللہ رب العالمین کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا اور پھر یہ فرمایا انہوں نے کہ اگر تم اہت پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر دو تو اللہ رب العالمین تم سے اسے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ اور جب تک تمہارا یہ اس پر ایمان نہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ تمہیں لکھ دیا ہے وہ تمہیں پہنچ کر کے رہے گی اللہ نے جو بھی لکھ دیا ہے وہ ہمیں پہنچ کر کے رہے گی کبھی وہ ہم سے ضائع نہیں ہوگی اور اللہ نے جو نہیں لکھا ہے وہ کبھی ہم کو حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارا اس پر ایمان نہ ہو جائے اور اگر تم اس کے علاوہ کسی اور چیز پر مروگے لدخل نار تو تم جہنم کے اندر چلے جاؤ گے یعنی اگر تم نے اگر تقدیر کا انکار کر دیا اور یہ تمہارا ایمان نہیں ہوا کہ اللہ نے جو کچھ لکھ دیا وہ مل کر کے رہے گی اور جو نہیں لکھا وہ ہمیں کبھی نہیں ملے گی اگر تمہارا اس پر ایمان نہیں ہوگا تو تم جہنم کے اندر جاؤ گے لہذا تقدیر پر ایمان رکھنا واجب اور ضروری ہے انسان کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کے پاس چلے جاؤ عبداللہ بن مسعود رضی اللہوں کے پاس گئے علما کے پاس بھیجا انہوں نے کہا جاؤ ان کے پاس انہوں نے بھی یہی باتیں بتائی پھر عبداللہ بن مسعد نے کہا کہ حضیفہ بن رحمان کے پاس چلے جاؤ جو حضیفہ بن رحمان ہم رسول ہیں ان کے پاس گئے عبداللہ بن فیروز الدہ انہوں نے بھی ان کو ساری باتیں بتائی پھر انہوں نے کہا کہ زید بن صابت کے پاس جاؤ زید بن صابت سب سے زیادہ میراث کے جاننے والے تھے صحابے صحابہ میں ان کے پاس جاؤ سب علماء ہیں یہ کیونکہ علماء سے نہیں علم کرنا ہے اہر غیر سے نہیں لینا ہے کہ کوئی داڑھی والا مل گیا آپ کو کوئی فیس بک پر مل گیا کوئی واٹس ایپ پر مل گیا کوئی ایسی مل گیا اس سے آپ نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا نہیں علم حاصل کریں گے علماء سے جیسا آپ علاج کراتے ہیں ڈاکٹروں سے ایسے علم بھی آپ کو علماء سے حاصل کرنا ہے جو علم کے ڈاکٹر ان سے آپ کو علم حاصل کرنا ہے ہر اہرے گہرے سے نہیں آپ کو علم حاصل کرنا ہے <coughs> کوئی دعویٰ کر لے اور اپنا اسٹیج لگا لے اور ٹیبل لگا لے اور فتوا دینا شروع کر دے اور داو تبلیغ کے کام کرنا شروع کر دے نہیں آپ کو علما سے لینا ہے جو علماء ان سے لینا کن کے پاس میں ہوا بن کہا علماء کے پاس کن کے پاس عبداللہ بن مسور رضی اللہ تعالیٰ فقیر امت ان کو کہا جاتا ہے حضیفہ بن ایمان جو ہمراز رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سعود کے راسداں تھے وہ ساری حدیثوں کا انہیں کے پاس تھا راز کا یعنی جو منافقین تھے ان کے نام انہیں کے پاس تھے انہوں نے ہمارے بین ان کے علاوہ کسی کو نہیں بتایا تھا انہی کو بتایا تھا کن کو حضیفہ رضی اللہ عنہ کو ایسے ہی جو قیامت سے متعلق اور فطنوں سے متعلق حدیثیں ہیں اس کے روایت کرنے والے ہستح بن علمان رضی اللہ عنہ ان کے پاس بھیجا انہوں نے کس کے پاس بھیجا زید بن ثابت کے پاس بھیجا رضی اللہ عنہ جو سب سے زیادہ علم میراث کے ماہر تھے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قرآن کے بھی ماہر تھے ان کے پاس بھیجا تو علماء سے علم حاصل کرنا ہے ایسے نہیں ارے غیر ننتھو خیرے سے جا کر کے جیسے آپ علاج نہیں کراتے ہو ایسے ان سے علم نہیں حاصل کرنا تو کیونکہ اگر ڈاکٹر کوئی نہیں ہے تو آپ کے جسم کو وہ نقصان پہنچائے گا جو علم والا نہیں آپ کے دین کو نقصان پہنچائے گا اور دین کا نقصان بڑا نقصان ہے جسم کا نقصان کی بھرپائی ہو سکتی ہے اور اگر بھرپائی نہیں ہوئی تو کوئی مسا نہیں ہے موت تو آنی ہی آج نہیں تو کل آئے گی لیکن دین اگر نقصان ہو گیا تو اس کی بھرپائی نہیں ہوگی اس کا خسارہ آخرت میں آپ کو سمجھ میں گا جی ہاں تو انہوں نے ہنستے زید بن ثابت کے پاس بھیجا تو زید بن صابر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کیا سنا کہ سنا؟ اگر یہ حدیث جو ابن نے بتایا وہی حدیث انہوں نے سنائی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی کہ اگر اللہ آسمان والوں کو زمین والوں کو عذاب دے دے تو ظلم کرنے والا نہیں ہوگا اور اگر وہ رحم کرے ان کے ساتھ تو یہ اللّہ تعالی کی رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہوگا کہ اللہ کا فضر اور احسان ہوگا مردوں کے اوپر تو اسے کیا معلوم ہوا اسے معلوم ہوا کہ اللہ ربامن کی صفت رحمت کا علم ہوتا ہے نمبر ایک نمبر دو ہمارے جو اعمال ہیں یہ ہمارے جنت میں جانے کا بدلہ نہیں قیمت نہیں ہے یہ ہمارے اعمال سبب ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں پر رحمت کرے گا جو جن کے پاس یہ اعمال پائے جائیں گے جن کے پاس نہیں ہوگا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی ٹھیک ہے جیسے آپ دبا کھاتے ہیں دوا ذریعہ ہے شفا کا آپ دوا نہیں کھاؤ گے تو شفا نہیں ملے گی ہے کہ نہیں ایسے ہی آپ محنت کرتے ہو تو انسان جب محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز دیتا ہے اگر آپ محنت نہیں کرو گے ذریعہ آپ کے پاس چیز آپ کو نہیں ملے گی آپ اگر امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے تو آپ کو محنت کرنا پڑے گا اگر محنت نہیں کرو بیٹھے ہو تو کامیاب نہیں ہوگے جب سبب پایا جائے گا تب وہ سبب پایا جائے گا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسبب نہ پایا جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے پاس بہت سارے اعمال ہیں لیکن اس کے اعمال میں ریاکاری ہے اللہ کی رحمت نہیں ہوگی اس کے ساتھ ریاکاری ہمیں نہیں معلوم ہے کون بنتا رہا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے بظاہر اس کے پاس اعمال ہیں لیکن ریاکاری ہے دکھاوا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ نہیں کرے گا یہ انسان شرک کرتا ہے بہت اس کے پاس اعمال ہے بہت اعمال اس کے پاس روزہ نماز حز زکات قربانی سب کچھ بھی ہے مدرسہ بناتا مسجد بناتا بہت سارا خیر کا کام کرتا ہے لیکن وہ شرک بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ نہیں ہوگی اللہ کی رحمت اسی کے ساتھ ہوگی شرک کرنے والا نہیں ہے تو ہو سکتا کبھی انسان کے پاس امال ہوں سبب پایا گیا لیکن مسبب نہیں پایا گیا آپ نے دوا کھائی لیکن آپ کو شفا نہیں ملی آپ نے محنت کیا لیکن امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے آپ بیوی بی کے پاس گئے لیکن آپ کو اولاد نہیں ملی ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا ہوتا ہے سبب پایا گیا لیکن اولاد نہیں ملی آپ کو کتنے ایسے ہیں بے اولاد ان کے پاس اولاد, اولاد نہیں ہے سبب ہے ان کے پاس لیکن مسبب نہیں ہے وہ چیز نہیں پائے گی ان کے پاس جی ہاں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس اعمال ہو لیکن اللہ کے رحمت ہم کو شامل نہ ہو کیونکہ امال کے اندر نقش ہوگا کمی ہوگی ریا کاری ہوگی شرک ہوگا تو اللہ ابام ایسے لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ نہیں کرے تو امال یہ سبب ہیں تو اللہ رب العالمین جو فرمایا کہ اللہ نے اپنے اوپر لکھ لیا ہے یہ اللہ کا احسان ہے یہ اللہ کا تفظر اس کا کرم ہے کوئی اللہ پر واجب کرنے والا نہیں ہے یہ دنیا کی مثال نہیں کہ آپ کسی بند کے آپ پر کسی کا کوئی حق واجب ہوتا ہے جیسے بندوں جیسے آپ کی اولاد ہے ان کا نا نبقہ آپ کے اوپر واجب ہے آپ کی بیوی ہے اس کا نا خرچ آپ کے اوپر واجب ہے ضروری ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے یہ معاملے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے کہ اللہ پر واجب ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کرے گا ہی کوئی واجب کرنے والا رب الرامن پر نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ رب الرامن ایسا کیا اپنے اوپر کتب رب کو ملا نبصیر رہنا یہ جو حدیثیں بتائی گئیں اسی لیے بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ رب الرامن کا فضل اور اس کا احسان ہے یہ بندوں جیسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کیا نوکری کی اور آپ کی تنخواہ ہے تو واجب ہے اس آدمی کو تنخواہ دینا اگر آپ نے کوئی کمی نہیں کی کوئی نقص نہیں کیا تو وہ واجب ہے کہ آپ نے اگر پوری نوکری کی ہے پوری ڈیوٹی کی تو واجب ہے کہ وہ آپ کو انتخاب دے اس پر واجب ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے یہ کہ اللہ کے اوپر یہ چیز واجب ہے نہیں اللّہ تعالیٰ کا احسان ہوگا اللہ تعالی کا کرم ہوگا اللہ کی رحمت ہوگی تو کہ اللہ کے اتنے احسانات ہیں کہ اللہ تعالی کے کسی بھی نعمت کا انسان شکر ادا نہیں کر سکتا تو یہاں پر رحمت کی صفت ثابت ہوئی جو اللہ تعالی کے لیے حقیقی ہے کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے لیکن اللہ تعالی کی حقیقی صفت ہے جو اللہ کے شاہ شاہ وہ اولخف رحیم دوسری آیت نے پیش کی یہ یونس آیت نمبر 107 کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان رحم دل ہے اور رحیم کی صفت اس سے پہلے بھی یہ نام گزر چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحیم اللہ کا نام ہے الرحیم اللہ کا نام الرحیم ہے اس لیے عبد الرحیم نام رکھتے ہیں جی ہاں رحیم مانے رحمت کرنے والا مہربان رحم دل تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام بھی الرحیم اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ثابت ہوتی ہے اس کے بعد مصنف نے دوسری آیت پیش کی رحمت کی صفت کے حوالے سے فلافم وہ ارحم الرحمین سور یوسف آیت نمبر 64 کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر نگراں ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر محافظ ہے بہتر نگراں کرنے والا نگرانی کرنے والا کون اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے دنیا کی نگرانی دنیا کا نظام کون چلا رہا اللہ حربہ میں چلا رہا وہی سب کی نگرانی کر رہا اللہ ہی سب کا محافظ ہے کہتے ہیں اللہ حافظ جب انسان جو کسی سے رخصت ہوتا ہے تو کیا کہتا اللہ حافظ کہتا ہے حالانکہ اس کا ثبوت نہیں حدیث ہے سے لیکن یہ ہے کہ انسان کہتا ہے عام طور پر تو حافظ یعنی اللہ ابلام نگرا ہے حفاظت کرنے والا اور جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے ایک تو ہمارے اعمال کی حفاظت ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی بھی حفاظت کرنے والا ہے چاہے اعمال خیر ہیں یا شر ہیں اچھے ہیں یا برے ہیں اللہ تعالیٰ سارے اعمال کی حفاظت کرنے والا ہے آپ کی کوئی بھی نیکی ضائع برباد نہیں ہوگی چاہے ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو فما یہ عمل نسخال ادر رتن خیرا ذرہ برابر بھی کوئی عمل کرے گا خیر کا قیامت کے دن دیکھے گا فما یہ عمل نسخال ادر رتن شرا ذرہ برابر شر اور برائی ہوگی وہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے حاضر کرے گا دفتر تیار ہو رہا ہمارا اللہ تعالی ہمارے سارے اعمال کا نگراں ہے محافظ ہے کوئی عمل ضائع برباد نہیں ہوگا کوئی بھی عمل چاہے وہ نیکی ہو چاہے برائی ہو سب کچھ درج ہو رہا ہے سب کچھ لکھا جا رہا ہے کہ نہیں ہے ذرہ ذرہ جانتے نا ذرہ معمولی جیسے آپ جو ہے کھڑکی کھولیں تو کھڑکی کے اندر صبح میں آپ دیکھیے جب سورج نکلتا ہے تو ذرات نظر آتے ہیں ذرہ معمولی سا ذرہ اتنی بھی اگر آپ نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا اس کو باقی رکھے گا اور اگر برائی ہوگی اللہ تعالیٰ اس باقی رکھے اللہ تعالیٰ حجت پیش کرے قیامت کے دن زمین گواہی دیں گے ہمارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے سب گواہی دیں گے قیامت کے دن دفتر بھی اللہ تعالیٰ سب کے سامنے حاضر کرے گا تو نیکی اور بدی ساری چیزیں درج ہو رہی ہیں ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں تو اللہ ابراہین سب سے بہتر حافظ اور نگرہ ہے ایک تو ہمارے اعمال نمبر دو ہماری حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے ہماری انسان کے حفاظت کرتا اللہ عبرامن. اور یہ حفاظت دو طرح کی ہوتی ہے ایک عام حفاظت ہے جو غیر مسلم کے ساتھ جو اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں اللہ کے انکار کرنے والے اللہ تعالی ان کی بھی کرتا ہے کہ نہیں ان کی حفاظ کرتا ہے اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے پیدا ہوتا ہے بچہ بڑھاپے تک پہنچتا ہے بیماری ہوتی اللہ تعالی اس کو شفا دیتا ہے اس اللہ تعالی اسے اولاد دیتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اللہ تعالی اس کی افاط کرتا ہے اللہ, اللہ پر ایمان لانے والے نہیں لیکن صرف اللہ اللہ اربان اس کے حفاظ کرتا ہے تو ایک عام حفاظت ہے جو مسلمان غیر مسلم سب کو شامل اور ایک خصوصی حفاظت ہے جو مومنوں کے ساتھ خاص ہے جیسے خصوصی رحمت مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خصوصی معیت مومنوں کے ساتھ ایسی خصوصی حفاظت کہ اللہ ابرامین اس کو دین پر ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے برائی میں اس کو جانے سے بچاتا ہے یہ مومنوں کے ساتھ اللہ ابرامین کی خصوصی حفاظت ہوتی ہے تو اللہ ابرامین ہم سب کا نگراں ہے ہم سب کا محافظ ہے ہم سب کی حفاظت کرنے والا ہے ہمارے اعمال کی بھی ہمارے جسم کی بھی ہمارے جسم کے اندر جو اعضاء ہم کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظ کرنے والا ہے ارحم الرحمین اللہ رب ابراہن ہی سب سے زیادہ مہربان ہے یا مہربان نہیں کرنے والوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہی مہربان اور رحم دل ہے وب ارحم الرحمین سب سے زیادہ رحم دل اللہ ارب الرحمین مہربانی کرنے والا سب سے زیادہ کون اللہ رب ابراہمن تو یہاں بھی رحمت کی صفت اللہ رب براہمین کے تعلق ثابت ہوتی ہے اللہ رب الامن کے ساتھ یہ رحمت کی صفت ہے اور وہی سب سے زیادہ رحمت کرنے والا او ارحم الرحمین سب سے زیادہ رحمت کرنے والا اللہ رب اللہ رب العالمین نے ایک رحمت کی صفت دنیا کے اندر بھیجی ہے ایک رحمت کی صفت اسی کے مطابق ساری مخلوق سب کے ساتھ رحمت کا شفقت کا محبت کا پیار کا نرمی کا برتاؤ کرتے ایک رحمت اب آپ دیکھیں اور ننانوے رحمت اللہ رب العالمین کے پاس ہے اب اللہ تعالیٰ کتنا رحم دن ہے کتنا مہربان آپ ذرا اندازہ کیجئے کتنا مہربان اور رحم رحمد اللہ البرمن لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب البراہن کے جو ننانوے یا اتنی زیادہ رحمت کی جو صفت ہے وسیع اور شامل اور عام ہے کوئی نہ سمجھے کہ بھائی ہم کچھ بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے گا ایسا نہیں ہے یہ جی ہاں کیونکہ آج لوگ اسی کی جیسے گمراہی کا شکار ہے اسی کی جیسے بندہ نے نہیں کرتا یا خیر کا کام نہیں کرتا یا اس طریقے سے نماز نہیں پڑھتا یا اس طریقے سے اور کام نہیں کرتا کہتا اللہ بہت مہربان ہے بہت رحمدین اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اللہ معاف کرنے اللہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ وہی معاف کرے گا جس کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہے اور جس کے بارے میں اللہ نے بیان کر دیا یہ نہیں معاف کرے گا اس کو اللہ نہیں معاف کرے گا نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا کبھی بھی شرک کو معاف نہیں ہوگا کوتاہیاں معاف ہو سکتی ہیں اور اس طریقے سے واجبات انسان چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے دے لیکن شرک کرنا یہ اللہ تعالیٰ سے کبھی معاف نہیں کرے گا تو جو لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی اللہ تو بہت مہربان ہے بہت رحم دل ہے جو بھی کچھ کرو قیامت اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا سب کو یہ ان کی سوچ باطل ہے ان کی سوچ غلط ہے یہ وہ اللہ تعالیٰ کو گویا کہ انہوں نے پہچانا نہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا آج اس اسما کا گویا کہ ان کے پاس علم نہیں ہے جی ہاں اللہ تعالیٰ کا صاف فرمانے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا باقی دیگر چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے چاہے تو معاف نہ کرے چاہے معاف کرے چاہے نہ معاف کرے لیکن کیا انسان آخرت کے عذاب کو برداشت کر سکتا ہے دنیا کے اندر ہم دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تھوڑی سی گرمی ہوتی انسان پریشان ہو جاتا ہے پسینے میں شراب ہو جاتا ہے دھوپ میں انسان سورج کو نہیں دیکھ سکتا ہے اور گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے تو جہنم کی گرمی کو کیسے انسان برداشت کرے گا ایسے انسان کہہ دیتا ہے کہ اللہ دیکھا جائے گا قیامت دن اللہ تعالی سب کو معاف کر دے گا ایسا نہیں ہے اللہ تعالی ان گناہوں کو نہیں معاف کرے گا جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے اور بڑے گناہ انسان جو کرے گا کے علاوہ اللہ تعالی کی مشیت اللہ تعالی چاہے تو معاف کرے چاہے تو معاف نہ کرے کوئی اللہ رب نامی پر زبردستی کرنے والا نہیں ہے کہ اللہ تعالی تو معافی کر دے ہم کو نہیں کوئی نہیں زبردستی کر سکتا ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری آیتیں جو آج پڑھی گئیں اس سے پہلے جو آیتیں پڑھی گئیں ان تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت صفت یہ رحمت کی صفت ثابت ہوتی ہے اور یہ ہم جو ہے صلب صن کے عقیدے پر ہیں ان کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رحمت کی صفت ہے اور اللہ اربان سے متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی شاعن شان صفت ہے یہ اور یہ حقیقی صفت ہے اور اس صفت کا غلط معنی نہیں بیان کیا جائے گا جیسا کہ اہل بداد بیان کرتے ہیں کہ صفت رحمت کا معنی یہ ہے کہ اللہ عجر دینے والا ثواب دینے والا یہ ان کا کہنا غلط ہے کیونکہ اللہ تعالی عجر اور ثواب دینے والا دیگر صفات سے دیگر آئے تو ثابت ہے یہ تو رحمت کی صفت اللہ تعالی کے لیے ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ربّامین ہم سب کو سلط سارن کے عقید و مناظ پر قائم رکھے اور اللہ ربامن قیامت کے دن ہمیں اپنی رحمت کے آغوش میں ڈھانپ لے اور اللہ من ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے عامر رب عالم و صلی محمد والا علیہ و صابر رضاک اللہ خیر و السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ